مانگتے رہ یا اللہ اب کیا کر یہ جو بات جو سیٹ ہے ایسے غلط رکھی گئی ہے اب ضرور رکھا میں اس کا رخ بدل بھی نہیں سکتے بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں تو نام حرف ہو ہم وہاں پہ کیا ہو گئے پھر گئے تھوڑے سے کاغش روا نے اور اس کے ساتھ اللہ اللہ سے معافی بھی مانگتے رہے تو اب ہم کہتے ہیں مسلم کو دیکھیں پھر ابھی ایوب انساری حدیث کے ناتل ہیں اس کا عمل بھی مسلمی یہ ذکر ہے تو معلوم ہوا کہ حدیث ابی ایوب پھر یعنی استقبال اور استقبال کس طرح کس بنیاد دونوں نہ رہا کہتے ہیں بات سمجھ گیا اس بات پر چوتھا جواب بھائی حدیث ابی ایوب جو ہے یہ محرم ہے اور حدیث ابن عمر جو ہے یہ مبی ہے اور جب محرم اور مبیح کا آپس میں تارز آتا ہے تو اکترجیحل محرم لال مبیر ہے ایک چیز حرام ہے ایک چیز حلال ہے ایک دہل ایک چیز کے حلت بیان کرتا ہے دوسری دن اس چیز کی جب عباہت اور حرمت آپس میں کیا ہو معارض ہو جائے تو ترجیح کس کو دیتی ہے محرم کو دیتے ہیں تو حجی سے ابھی ایوب رضی اللہ و تعالیٰ ہو کیا ہے محرم اور ابن عمر وہ بھی ہے چلیے کس کو ہوگی کتنے ہوں اپنا نصاب پورا کرتے ہیں پانچواں جواب پانچواں جواب یہ ہے کہ بھائی آپ یہ سوچیں کہ حجی سے ابھی ایوب حدیث قولی ہے اور حدیث ابن عمر حدیث فیلی ہے وہ کیا ہے وادی سے بدو پاک ہاں مستقبل الشام بیٹھے تھے نا تو یہ فیلی ہے کیونکہ ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے ایک فیل ہے فیل میں تقاضۂ خصوصیت ہے اور قول قانون کلی ہے جب قول اور فیل کا آپس میں تضاد ہو تو ترجیح کس کو دیا جائے گا حدی سے کالی کا تو ادی سے ابھی آیو ادی سے تولی ہے حدیث کہ ہے چلو چھٹا جواب بھی دے دیتا ہوں اس کو یاد کرو ترمیزی کے پرچے میں اکثر استقبال استقبار کی کا پریچا بھی آتا ہے چھٹا جواب ر سے ہم پوچھتے ہیں جب ایک انسان قزائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے اور لگے پہ بیٹھتا ہے یعنی اینٹوں پر بیٹھتا ہے اچانک اوپر سے کوئی دیکھے تو اس بیٹھنے والے کیا حصہ جسم کا کون سے سلگ آتا ہے سر نیچے نہیں اب یہ چلانی کے دروازے جو ہی ہیں نا یہ بڑے ہو گئے ہیں چھوٹے سے نا اب میں اگر بیٹھ بھی جاتا نا تو سر نظر آتا تھا اب میں بیٹھا ہوں یوں بیٹھا ہوں, اس طرح بیٹھا ہوں ٹھیک ہے یہ ٹیبل کس طرح میں کس طرف ہے ہاں شمال کی طرف ہے اور چہرہ میرا بس اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن عمر صاحب نے تو دیکھا ہے لیکن کیا کیسے دیکھا ہے یہ تو ایک, ایک آئی سی نظر ہے ایک اچانک سی نظر ہے ہاں؟ کیا حاجت? تم یہ سوچ سکتے ہو کہ نبی پاک پذا حاجت پر ہو اور ابن عمر نظر سے دیکھتے ہوں تم سوچ سکتے ہو نہیں سوچ سکتے بھائی اچانک کی نظر ہے میں بھی یوں بیٹھی ہوں اور دیکھتے اس طرف ہوں اب نہیں سمجھیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیث ابن عمر حدیث حقیق ہے اب مسئلہ حل ہو گیا ہے آگے جاؤ اچھا یہ حدیث دوسرے پیش کرتے ہیں ان شاء اللہ ہم اس کا آپ کو قیمتی جواب دیں گے جس کو تم پھر لکھ لو اور جواب ساتھ کھلا سے یہ لگاؤ قیادت ابن عمر کی جو حدیث یہ پیش کرتے ہیں اس سے مقصود ابن عمر استقبال اور استقبال ثابت کرنا نہیں ہے مقصود ابن عمر ایک اہم مسئلہ ثابت کرنا ہے وہ کیا منسوخیت بیت المقدس وہ کیا ثابت کرتے ہیں منسوخیت قبل بیت المقدس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی جو ہے مستقبل یا مستقبل مستقبل شام مستقبل بیت المقدس بیٹھے تھے تو گویا کی بیت المقدس اب وہ قبلہ نہیں رہا وہ منسوخ ہو گیا ہے تو مقصود حدیث مقصود الحدیث ابن نمر بیان منسوخیت منسوخی یا بیت المقدس باب من تبرز على اللہ یا باب من تبرز على اللہ یہ باب ہے دربیا اس مسئلے کے کہ تبر اگر کوئی قضائے حاجت کرتا ہے على لبن تعین اینٹوں پر لبے پر اب امام بخاری رہی اللہ عجیب شخصیت ہے جب پہلے جہتی کاروئی کے بارے میں حدیث نقل کی وہاں پہ تو غائب تھا ہاں یہ در کرو توجہ کرو ایک دس ایک ارحم جوابی تمہیں دے دو کہ امام حضرت امام بخار نے غائب سے استدلال کیا ہے نا سہرا اضافہ و سہرا سے تو ہم کہتے ہیں کہ غائب کا اگرچہ معنی حقیقی وہ نشی جگہ ہے لیکن مان عرفی اس کا کیا ہے بوت الخلا ہے اور اس کو کہتے ہیں حقیقت عرفیہ اور, اور حقیقت عرفی جو ہے یہ حجت کی شرعیہ میں سے ایک دلیل ہے اگر نہیں مانتے ہو تو حسامی پا ٹھیک <تصح> ہے نا کہ ایک شخص قسم کھاتا ہے کہ واللہ اللہ آزشہ جا تو اس के کس پر ہمن کرو گے درخت کے کھانے پر پھل پر یا اگر پھلدار نہ ہو تو پیسوں پر ہاں نا بھائی یہ درخت ہے میں یہ درد نہیں کھاؤں یہ ٹہل نہیں کھاؤں گا تو مانا اس کو بیچوں گا بھی نہیں اس کی پیسی بھی نہیں کھاؤں گا اس کا ہی مطلب ہے میں یہ کجور کا درخت یہ کجور کی در نہیں کھاؤں گا ہے ہے تو کل حقیقت میں حقیقت لرفی کبھی کبھی حقیقت لفظی جو ہے وہ حقیقت عرف سے چھوڑ دی جاتی ہے تو غائب حقیقت عرفیہ نصبت الخلا کو کہا جاتا ہے مسئلہ حل ہو گیا ہے تو تین سے لبین پتھروں پہ بیٹھ کر اگر کوئی قضاء حاجت کرتا ہے تو یہ جائز ہے یہ امام ماں نے کیوں پیش کیا دیکھو یہ جی بہت پنیہ کتاب ہے اور دنیا میں جو ہے اگر کسی کتاب کے شروع لے کے گئے ہیں تو ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک اور میں تفاصر ہیں کہ بقول انور شاہ کشمیری رہے مولا تین لاکھ سے زائد تفصیل فراہم کی ہیں اور ہم نے پہلے تو دیکھا نہیں تھا ہم تو کہتے بس ایک کثیر اور ایک امام راضی کی تفصیلیں اور کچھ بھی نہیں ہے ابھی پتہ لگتا ہے اس دن ہم گئے ہو صاحب کے ساتھ تو ختب خان ہم نے دیکھا بہت عجیب تھا تو وہاں نے تفصیری کبیر امام طبرانی دیکھ لیا پہلے ہم نے دیکھے نہیں ہے زندگی میں پہلی دفعہ تفصیلیں کبھی امام اطبرانی دیکھی تفصیری کو شہری پہلی دفعہ دیکھی تفصیل کو دفعہ دیکھا تفسیر البیان امام ابن تیمیہ کو پہلے جا کر دیکھا پتہ نہیں کہ اس کے بعد تم کیا, کیا دیکھو گے بابا تو امام بخاری یہاں آپ کو ایک علم بتاتے ہیں کہ پہلے حدیث دیس کی غائب کس کو کہتی نشیبی جگہ تو معلوم ہوا کہ پیشاب کے نشیبی جگہ پہ بیٹھنا چاہیے اب سان ہوتا ہے اگر ایسی جگہ ہو کہ جو زمین سے اوپر ہو اس پر اگر آدمی بیٹھے تو جائز ہے تیمامی بخار نے کہا باب من تبر رضا انداز یہ بات ہے دربراہ نے اس شخص کی جو کہ پتھر پہ بیٹھ کر پیشاب کرے زمین سے اوپر اونچا ہو اور پیشاب کرے تو یہ جائز ہے کیوں مقصد کیا ہے مقصد باپردہ ہونا ہے اگر آپ کے پاس باتھ روم نہیں ہے تو پھر ایسی زمین میں ایسی جگہ دیکھو جو کہ نشیبی ہو جس میں تم بیٹھ کر چھپ سکو ٹھیک ہے ہاں اگر تم نے اپنے گھر میں بنایا ہے باتھ روم رکھی ہے اگر جو زمین پر اوپر اونچی ہے لیکن تم تو لوگوں ان کی آنکھوں سے مستور ہو تو بے شک بیٹھو تو غائب پر جو وہم تھا وقت کی ازالی کے لیے باقی من تبرز ہوگا اللہ نبی کی بات کو قائم کر دیا اچھا توجہ کرو یہ ابن حبان اپنے عام سے اپنے چچا سے جو کہ واسی ابن حبان ہے نقل کرتے ان عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ عنہ علیہ انوان یقول بے شک ابن عمر صاحب فرماتے تھے یقول نماز القول سے معلوم ہوتا ہے ماشاء اللہ فخر الدین ایک بزرگ گزرے شیخ ہے علما دیوبند صدر مدرسین تھے یہ اس کا نقطہ ہے بہت اچھی کہ امام ابن حرد ابن عمر سے منسوخیت بیس متعلق رچاتے ہر حدیث کو دیکھو بازی لوگ کہتے ہیں ذات کے حاجت کا جب تم بیٹھ جاتے ہیں اپنی حاجت کے لیے فراتس قبل تو رات بیت المقدس بعض لوگ کہتے ہیں کہ حاجت کے لیے جب بیٹھو تو قبل کی طرف بھی چہرہ نہیں کرنا اور بیت المقدس کی طرف بھی نہیں کرنا بھائی بعض لوگ بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ بھی ہو گیا ہے ابھی بھی اس کو امر قبلہ سمجھتے ہیں yeah. आ, سمجھ گئے بس ٹھیک ہے فقال عبد اللہ نے عمر فرمائے تقیت امن نہیں چل گیا تھا ایک دن اللہ زار بیلا اوپر چھت چھت ایک گھر ہمارے کے الا بیت اللہ ایک گھر ہمارے بے تنا نہیں کہا بے تنا بیت اور ماں ضمیر کے درمیان لا لامفاس آیا ہے کیا اشارے وہ ہمارا حقیقی ملکیت والا گھر نہیں تھا میرے بہن کا گھر تھا گر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھ گئے اس لیے فراہم فرحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دیہ پتھروں پر بیٹھی ہوئی مستقبل بیت المقدس چیروں مبارک کیا ہوا تو بیت المقدس کی طرح حاجت ہی اپنے حاجت کے لیے تو میں دیکھ ل بیت المقدس کی طرف اگر چہرہ ہو تو بیت اللہ کی طرف کیا گیا پیٹ آ گئی تو ہم کہتے ہیں کہ ابن عمر بیت اللہ کے طرف پیٹ کرنا نہیں ثابت کرتے بلکہ ابن عمر یہ ثابت کرتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کرنا جائز ہے اور ابھی بیت المقدس کا وہ حکم نہیں ہے جو بیت اللہ سے لکھتا ہے بس سمجھ گئے ہیں اچھا وہ اور ابن عمر نے کہا اس کو واسع ابن حبان کو لال لک امن سونا یہ سے معلوم ہوتا ہے جو محدثین لکھتے ہیں کہ لال کے خطاب واسع کے واسیح کو ہے جو کہ عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں فرما شاہ من الزین ان لوگوں سے ہے جو اورا کے ہیں جو کہ نمازیں پڑھتے ہیں اپنے ورق دی تھی کیا نا ٹوٹی بالی تو ایک یہ کیا ہے سوری نام شاید تم ان لوگوں سے جو نمازیں پڑھالا اور آ کے نمازیں پڑھالا اور آ کے اپنے سورین پر یہ کیا مانا ہے واسف واسف نے حبان کو جب یہ پر بات ذہن میں نہیں آئی نم کہوں نہیں ہوں کر کے فرمائے عمر نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو ان لوگوں میں سے ہے جو کہ اپنی سورین پر نمازیں پڑھتی ہیں آج میں دو اشارے ہیں ایک اشارہ یہ ہے کہ سورین پر نماز سورین کو زمین سے بے وس کر کے نماز کون پڑھتے ہیں عورتیں پڑھتی ہیں مستورات پڑھتی ہیں تو مستورات کا ذہن جو ہے مردوں کے مقابلے میں کم ہے فرماتی تم بھی میرے خیال ہے کہ عورتوں کی طرح نہیں سمجھتے دین, کو, دین کی باتوں کو تم بھی شاید ان لوگوں میں سے ہے چونکہ نماز پڑھتے اپنی سورین کو یعنی اپنی سورین کو زمین سے بے وس کر کے نماز پڑھتے ہیں تم بھی ان سے ہو ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو سلون اور سے وہ رجال مراد ہیں جن کو طریقہ مسنونہ صحیح کا معلوم نہ ہو طریقہ مسنون صحیح کا کیا ہے ہاں جناب کہ ہاتھ پر ہاتھ ہو چہرہ ہو نظام ہو اور پچھلا سوریم کا حصہ اوپر ہو سیدھنے سے ہے نا مرد کے لیے تو اب اگر کوئی مرد سعیدی میں زمین سے بالکل وسط ہو کر سیدہ کرے گا تو یہ سیدہ خلاف سنت ہوگا تمام یہ میرا خیال ہے تم بھی ان لوگوں سے ہو جو کہ سعید کے حالت میں سنت سجدہ نہیں سمجھتے اسی طرح تم بھی جو ہے بیت الخلا کی سنن, سنن سے ناواقف ہو اب سمجھ گئے فکل تو میں نے کہا لا لا ادری و نہیں سمجھتا میں ولہ اللہ کی قسم یعنی کیا مانا ہوا نے کہا جی شیخ میرے استاد لا واللہ. اور اس کا جملہ مقدر ہے. لا ادری و آنا آنا مین خدا کی قسم مجھے سمجھ نہیں ہے کہ میں ان میں سے ہوں یا ان سے نہیں ہوں مجھے پتہ نہیں, نہیں کبھی علم ہوں مالک و مالک پر خود فرماتے ہیں کہ فرماتی کہاک ان سے کیا مراد ہے یعنی الزین اوراغ سے مراد وہ لوگ ہیں جو رماز پڑھتے ہیں اور لال الطف اور اپنے آپ کو زمین سے اوپر نہیں کرتے یعنی یس جو دو سجدہ کرتا ہے اس حال میں کہ لا لاشکمبل عرض زمین سے پیوست ہو تو زمین سے پیوس تو ہم عورتیں ہوتی ہیں تو اشارہ ہے کہ تم بھی عورتوں کی طرح کم علم ہے یا یہ ہے اگر مرد ہے تو مرد کے لیے سنت کا طریقہ تو یہ ہے کہ سجدی کرتے ہوئے زمین سے اپنے یعنی سورین کو اوپر رکھے اگر یہ پیوس رکھے گا تو یہ سید اخلاف سنت ہے آگے جاؤ باب خروج نسا عید البراس یہ بات ہے اس مسئلے میں کہ جائز ہے خروج النساء یعنی نکلنا عورتوں کا گھروں سے سہرا کے لیے علل براز یعنی براز کے طرف براز سے مراد سہرا ہے ٹھیک ہے نا الموز المتثر کلی جگہ جو کہ پیشاب کے لیے ہوا کرتی تھی مقصدی امام بخاری رحمہ اللہ یہ ہے کہ جب گھروں میں انتظام نہیں ہے تو اگر عورتیں با پردہ ہو کر اپنے گھروں سے حاجت کے لیے باہر جائیں تو یہ جا سکتی ہے اس لیے کہ مقصود تو سطر ہے جب مرد کا بدن عورت نہیں ہے لیکن اس کے لیے بھی پردہ لازمی ہے مقام عورت کا مقام عورت کا نا سے لے کر زانو تک یہ جگہ مرد کا فرض ہے نا عورت ہے اس کو ڈاپنا فرض ہے کسی کے سامنے اس کو ظاہر کرنا حرام ہے تو عورت کے لیے تو پاؤں سے لے کر سر کی چوٹی تک یہ پورا بدن فرض ہے چھپانا تو گو کہ عورت کے لیے بھی کسی کے سامنے تو ظاہر ہونا نہیں چاہیے لیکن اضروریات تو بھی ہو مزدورات جب ضرورت ہو تو پھر بعض چیزیں جائز ہو جاتی ہیں عرب کی عادت نہیں تھی یا فخر و فاقی کی وجہ سے انتظامات نہیں کر سکتی تھے تو لہٰذا اگر عورتیں ضرورت کے لیے انسانی ضرورت کے لیے گھروں سے باہر جائیں باپردہ ہو کر تو جا سکتی ہیں ٹھیک شو بابا ضرور دیکھیے دیکھیں سا یا حج نے بخیر تالاب تسلی الحث فرماتا رضی اللہ, اللہ, عنہ عنہ رضی اللہ حضرت فرماتی بلین تھی کہ نکلتی تھی گھروں سے رات کے ٹائم یہ معلوم ہوا کہ اگر ازواج متحرات ضرورت انسانی کے لیے گھروں سے نکلتی تھی تو دن میں نہ رات کے ٹائم تو معلوم ہوا کہ مستورات کو پہلے گھروں سے نکلنا نہیں چاہیے لیکن اگر نکلیں ضرورت کی وجہ سے اور گھروں میں جگہ نہ ہو تو اپنے آپ کو عادی بنائے رات کے ٹائم کا کھانا ایسے انداز سے کھائے کہ ان کو خزائے حاجت رات کے ٹائم آئے یا اول حصہ ہو یا اکیل حصہ ہو لیکن دن میں نہ ہو اچھا خوشنا بلّے علی کی تھی نکلتی تھی رات کے وقت اضا تبرز رض اظہ تبرز میں عید المناسی جبکہ یہ نکلتی تھی عید المناس مناسی کی طرف اب مناسی کیا ہے خود فرماتے ہیں امام بخاری ہوئی شعید ال آفیا کھلا میدان ہے شعید میدان ہے آفیا کھلا اور بہت نے لکھا ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ صاحب جہاں ہے روزہ مبارک کے ساتھ یہ ایک محلہ تھا نیا نبی پارسل کے گھر تھے اور سامنے جو ہے جنت البقی ہے جنت البقی اور مسیح نبی کے درمیان ایک علاقہ تھا جہاں اب جو ہے عدالت بنی ہے اب دفتر عدالت ہے وہاں بھی بنی ہوئی ہے بہت عجیب کام ہے بہار آخری تو یہ جگہ بالکل متصر مکان تھا فراخ جگہ تھی اور یہ صرف فقط مختص مستورات کے لیے تھی یعنی اس علاقے میں کوئی مرد ضرورت کے نہیں آ سکتا تھا اور ایسے علاقے ہوتے ہیں بازی جہاں پہ گورنمنٹ انتظام نہیں ہوتا ہے مستورات اگر باہر جاتی تو ان کا اپنا علاقہ ہوتا ہے تو اس علاقے مرد نہیں آ سکتا اگر مر آئے تو اس کو مارا جاتا ہے اور مردوں کی جو علاقے ہوتے تھے نا مختص باہر کی نہیں آ سکتی ایک شعیج آفیہ ایک واسی فراخ جنگ کی وقان ہونا اچھا یہاں توجہ کرو اب یہ حدیث جو ہے کتاب التفسیر میں آپ کو آئے گی انشاءاللہ میں اس کا تھوڑا سا نچور آپ کے سامنے پیش کروں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چاہت یہ تھی کہ مدینہ میں یہودی بھی رہتے تھے منافقین بھی رہتے تھے نبی حرت عمر کی چاہت تھی کہ نبی علیہ وسلم اپنی بیویوں کو کم از کم حکم دے دے کہ یہ گھروں سے باہر نہ نکلے اگر چراغ کا ٹائم ہو اس لیے کہ منافقین بھی ہوتے ہیں یہودی بھی ہوتے ہیں دشمن ہوتے ہیں اور کہیں نبی پاک کو اذیت نہ پہنچائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ ہو یا ازواج متحرات کے بارے میں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو لیکن حضرت ابن عمر تو حضرت عمر تو یہ کہتی تھی کہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو حجاب کا حکم پر دے پردے کا حکم دیا لیکن اللہ کے نبی وہی کی انتظار میں تھی اس طرف اشارہ ہے وہاں یقول اور تھے حضرت عمر ساری یقول فرمایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کو او کا روک تو اپنی بیویوں کو گھر میں حجاب امر کر جانتا یعنی روکو اپنی بیویوں کو گھر میں لیکن فلم یا کنسول اللہ سن یا فہلو اللہ کے نبی ان کو نہیں روکتے تھے عمر کہتے ہیں روکو اللہ کے نبی کہ نہیں روکتے, روکتے تھے کیوں توجہ کرو جب اللہ کے نبی نہیں روکتے تھے تو عمر کیوں کہتے تھے کہ روکو بہت علماء علم دیوبند زندہ آباد محدسین فرماتے ہیں کہ وہ جب عمر کا قول ہے بطور مسلحت بطور مسلح اللہ کے نبی نہیں روکتے تھے انتظار وحی کے لحاظ سے بس مسئلہ ہو گیا وہ تو مشورہ پیش کرتے تھے مسلحتن پیش کرتے تھے اللہ کے نبی ان کو گھروں سے نکلنے میں روکو یہ نہ نکلے نبی پاگن کو نہیں روکتے تھے کیوں عمر کی رائے تو مسلحتن تھی میری پار نہیں روکتے تھی اس لیے کہ میری پاک اگر کوئی حکم دے تو تو قانون کے حیثیت رکھتا اور قانون تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے قانون کس کے طرف سے ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جب قانون اللہ ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے انتظار میں تھی کہ میرے اللہ جب حکم دے گا تو میں روکوں گا اچھا فاخارا جب سودا تو تو جو کر سودت ہو نکلی ایک دن سود تھی زوموا سودہ صلاحسن کی بیوی ہے اچھا اب تو جو کرو نبی صلاح نے بیوی لہ ایک رات من لیالی رات من لیا ایک رات رات ہم ایسی نکلی ایشا ان مغل کے بعد عشا کے بعد وکھان تمرا تم طویلہ اب یہ ہے کہ جب یہ نکلی تو یہ تو پردہ ہوا کرتی تھی تو پھر عمر نے کیسے اس کو رہا تو کہتے ہیں کان کہ تمرا تم طویلا تم کی بیویوں میں حضرتی سودا بڑے قد والی تھی اور جسم بھی یعنی باری قسم کا تھا تو فن ہاں عمر عمر نے آواز دی اعلی خبردار کیا سو تو اے سودا میں نے تجھے پہچان لیا ہر سنالا زرل الحجاب اسلام کن اتر جائے حکم حجاب فان زل اللہ الحجاب اللہ نے حجاب اتار دیا اور جو ہے بھائی ذہن میں بات آتی ہے اب تم تمہارے ذہن میں تنتشار آئے گا کہ ہر کی سودا جا رہی ہے ہر تم نے کہا کہ اے سودا میں نے تجھے پہچان لیا کہ تم سودا ہے یہ کیوں مقصد عمر رضی اللہ عنہ یہ تھا کہ نبی پاک اپنی بیویوں کو گھر میں روکے تو حجاب کے نظون کے بعد یہ مستورات تو رات کو جایا کرتی تھی تو یہ نہیں کہ حجاب تھی باحجاب جایا کر باپرد ہو کر جاتی تھی لیکن باپرد نکلنے کی مناسب حاصل نہیں سمجھتے تھے یعنی مناسب نہیں سمجھتے تھے تو اس نے کہا کہ اوے سودا میں نے تجھے پہچان لیا کیا اگر مقصد حجاب یہ ہے کہ مقصد حجاب تو یہ ہے کہ صاحبی حجاب کو کوئی پہچانے نہیں پڑھے کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک عورت اپنے اوپر گورکھا ڈالتی ہے یا وہ بڑی چادر چیر جو ٹوکے دور ڈالتی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جبرات کے جائے یہ نہ پہچانی جائے کہ کون ہے کس کی ماں ہے کس کی بیو کس کی, بیو، کس کی بیٹی ہے اب میں نے تجھے پہچان لیا کی کہ تیرا بدن تو چاٹو نہیں ہے لیکن میں نے تجھے اس لیے پہچانا کہ ہے تو تجھ کو میں نے اس لمبے قرض سے پہچان لیا ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے پردے کا کہ پہچانا نہ جائے تو لہٰذا تجھے تو اب بھی دشمن پہچانتے ہیں کہ تو نبی کی بیوی ہے تو عمر کا مطلب یہ تھا کہ یہ جائے گی اور نبی پارکو میری بات بتائے گا بتائے گی تو نبی پارکو ادب دے دیں جیسا تمہیں کتاب و میں یہ حدیث آ جائے گی جو حضرت سودا کو حضرت عمر نے یہ کہا واپس ہو کر گئی اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان کی بےتیاشا نبی السلام کی گھر میں تھے حضرت سودا نے کہا یا رسول اللہ میں تو پشا کے لیے جا رہی تھی اور نے مجھے کہا قدر افنا کیا تو عواز، عواز کی کیا سودا کہتے آواز آواز بلند کی مطلب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے وسع ہوئے لیکن عمر کا مقصد یہ تو نہیں تھی عمر کا مقصد کیا تھا پہلے کہا کہ ان کو روکے تو حجاب بھی آ گیا حجاب کے باوجود پھر بھی جاتی تھی تو نے کہا نکلتی غروب سے نہ نکلے تو اس لیے فرمائے کہ چلو درخواست سے تو کام نہیں ہوا درخواست دینے سے تو کام نہیں ہوا کا درخت نہ سودا کہ دوں گا تو یہ جائے گی نبی پاک کے سامنے بات کرے گی تو نبی السلام ہو سکتا ہے کہ حکم دے لیکن نہ نکلے تو یہ ایک پالیسی تھی ایک طریقہ ایک کار تھا ہر عمر کا کہ نبی پاک ازواج متعارف پر حجاب کا حکم دے دی یعنی گھروں سے نہ نکلے الحجاب باب الحدیث نبی صلی اللہ فرمائے نبی پاک نے قد ازن اور زن الکنہ اور عورتوں تحقیق تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے ان کی فی کننا تم نکل سکتے ہو اپنے گھروں سے اپنی ضرورت کے لیے قال اح یعنی البراز کا اگرچہ ہماری مہاشی نے یہ بات لکھی ہے کہ اس حدیث سے قد اور زینا ان انتخنا یعنی عورت اگر اپنی کسی ضرورت کے لیے گھر سے نکلے تو یہ نکل سکتی ہے یہ حدیث اس کے دلیل ادنے والا کنتھا کھوج نہیں آ تم نکل سکتے ہو نکل سکتی ہو اپنے گھروں سے اپنے ضرورت کے لحاظ سے بھائی کوئی دکان کی کوئی چیز کی ضرورت ہے وہ واپس ہو کر آئے اور دکاندار کو کہہ دے کہ مجھے پتی دے دو تو گناہ نہیں ہے یا کوئی ایسی حاجت ہے جو مسورا گھر میں جاتی ہیں روی شادیوں میں ضرورت کے لیے تم جا سکتی ہو ایشان کے البرازہ البراز مقصود حاجات میں سے ایک براز بھی ہے تو عورتیں براز کے لیے نکل سکتی ہیں براز سے کیا مراد ہے حاج اب تھوڑی سی باتیں یہاں پہ مشکل نہیں تھا کتاب التفسیر تفصیل بخاری جلدستانی میں آپ کو یہ بات آئے گی اور اس مسئلے پر وہاں نقل کی ہیں حدیث عائشہ بھی ہے حدیث انس بھی ہے حدیث جابر بھی ہے بہت سی روایات ہے کتاب التفسیر تفصیل میں وہاں کرزاد ہے کہ حجاب کس وقت کترا ہے پردہ ایک رواج یہ کہ حجاب کا نزول جو ہے حالت زینتاج کی ولیمی پر ہوا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ سے شادی کی اور پھر اس کا ولیمہ کیا تو صاحب ایک آئے ولیمے میں شریک ہوئے تو اتنے میں نبی علیہ السلام جب فارغ ہوئے تو گھر اندر گئے تو پیچھے انس آ رہے تھے رضی اللہ تعالی تو فون میں بھی پانچ دروازے بند کر کے چادر کر دی چاول جو ہوتا ہے کھینچ لیا تو حکم آ گیا روچنا من لاس کلو تنہا گہرا ناظری نا نہ گر نہ جاؤ جب تک کہ تمہیں اجازت نہ ہو تو آتا ہے کہ نزول حجاب کو سوکت ہو گیا پھر کتاب تصویر میں یہ دوسری بات بھی ہے یہ کہ نزول حجاب کو سوکت ہوا ہے جبکہ ازوا جو متعارف باہر جایا کرتی تھی اور نے کہا کہ وہ حجب اللہ کے نبی وہ نے اس ان کو با فرق رکھیں آپ اس وقت نزول حجاب آیا ہے تو جو ہے ہم کیا کریں گے ہاں جی تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھائی نزول حجاب کی جو احکاماتی دو دفعہ آئے ہیں ایک بقتی ولی میں حضرت زینب اور ایک اس وقت ٹھیک ہے لیکن اس سے قیمتی بات آپ کو کہہ دوں جو کہ بہت اچھی تقریب دیر روایت آپ کو آ جائے گی انشاءاللہ حجاب دو قسم ہے ایک حجاب الوجو ہے اور ایک حجاب تشاف ہے تشاف جانتی ہوں نا یعنی اگر پردہ بھی پھر بھی پہچان جائے یہ آدمی کون ہے ابھی اگر, اگر کوئی طالب علم تم اس سال رہتے ہو اگر ایک طالب علم ہے وہ چادر اور کر مو بھی چھپا کر جائے گا تو لوگ کہیں گے یہ فلاں طالب علم بھائی تم کیسے پہچانتے ہو اس کے طور سے ہم نے پہچانا ہے اس کے اٹھنے بیٹھنے سے ہم نے اس کو پہچان یہ فلاں آدمی ہے تو حجابی دو قسم کا ایک حجابی وجو ہے اور ایک حجابی تشفش ہے اب ولی میں زینب میں ہجا حجابی وجو نازل ہوا حجابی وجو نازل ہوا کہ کوئی عورت کسی غیر کے سامنے اپنے چہرے کو ننگا نہیں کر سکتی اور تمام عورتوں کو یہ حکم ہے کہ اپنے چہروں کو ڈانپ لیا کرو مردوں کے سامنے اس کو حجاب اجو کہتے ہیں ایک حجابی شخص ہے جسم تو یہ اس وقت جب سودا کو ہاتھی امر نے کہا اللہ تفنا کیا سودا تو اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس ہی آئی تو اس وقت دوسرا حکم آیا حجابی شخص یا نبی پل ازوال جی کاسک پل ازوال جی کاسک یور اپنا ٹھیک ہے تو ایک مانی کہ اللہ یور اپنا گرو سے تو بڑی چادر اپنے جسم پہ لٹکائے اس لیے کہ ان کو کوئی نہ پہچان سکے تو حج... حجاب تش بعد میں آیا ہے حجاب پہلے آیا ہے تو لہذا اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ وہی میں زہنت کے وقت حجاب ہے اور یا حق صدا کے وقت ہے دونوں سے ہی اس وقت حجابی وجو نازل ہوا اور اس وقت حجابی تشفص نازل ہوا آج اب تدبی انشاء اللہ یشکی کتی کتابی تفصیل البخاری الباری جلد ثانی آگے جاؤ اچھا پہلے افغان یہ ذکر ہوا کہ احکام خان کو بتائے گئے کہ سہارا میں جاؤ پھر سارا مسائل اس کے مطابق ذکر ہوئے تو اس سے یہ بات ذہن میں آتی تھی کہ بھئی یہ غائب یہ تو بایابان میں ہوتا ہے حدیث میں بھی آیا کہ عورتیں اگر ضرورت کے بار جا جائیں جا سکتی ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھروں میں پیشاب خانے بنانا گناہ ہے گھروں میں بیت الخلاء بنانا گنا ہوگا سما میں بخاری نے فرمایا باب البیوت یہ باب اس مسئلے میں کہ پیشابغانی گھروں میں بنانا جائز ہے گناہ نہیں ہے اگر اس حیثیت سے تم بناؤ کہ پشاب کے اثرات گھروں میں نہ ہو یعنی گو نہ ہو بدبو نہ ہو اور کسی رہنے والے کو اذیت اور تکلیف نہ ہو تو بے شک بناؤ اب جہاں جنابیانی گھر میں جو بیت الخلا بنے ہیں یقینی بات ہے کہ یہ تو اس کو اتنا صفا رکھتے ہیں کہ ہم مزدور بھی ساتھ نہیں رکھ سکتے <laughs> اس کے لیے کیا کیا آلات ہیں اور کیا کیا ادویا ہیں وہ ڈالتی ہیں صاف رکھتی ہیں اندر جاؤ تو بازو بازو بیت الخلاء سے ہوتے ہیں کہ ہم انسان کو پیشاب کرنے کا جی بھی نہیں چاہتا ہے۔ اس میں وہ خوشبو ہوتی ہے کاپو رکھے ہوتی ہے پتھرے کیا کیا ہوتا ہے تو اگر گھر میں انتظام کرو اور آل خانہ کو ازیت نہ ہو تو بے شک گھر میں انتظام کر سکتے ہو فیمان بخاری فرماتا فی یعنی مانا پیشاب کرنا گھروں میں یعنی پیشاب خانے بنانا گھروں میں جائیں ضرور فسی تو اور ایک رواج میں آتا ہے آنا سارے اور ہمارے اوپر لکھا ہے اوپر نشان ہے فوق تمہارے اردک فوق بے تف سطح میں چڑھ گیا اپنی بین حضرت حفصہ کی گھر کی چھت پر لباز حاجتی میرے کوئی, کوئی کام تھا فرحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ نبی کو حاجت ہو کہ پورا فرما رہے تھے اپنی حاجت کو مستقبل قبلتی اس حال میں کی پیٹ کی, کی ہوئی تھی قبلی کی طرف مستقبل شام شام کی طرف چہرہ تھا تو شام کی طرف جب چہرہ ہوگا تو قبلی کی طرف لو پیٹ ہوگی ٹھیک ہے ہم نے جواب دے باتیں لکھی ہوئی ہیں یا تو ہو سکتا ہے یہ نہیں سیکھ نہیں کہ ارو سے پہلے تھا اور حضرت یوم میں چڑھ گیا ایک دن اللہ سارے بیتنا اپنے گھر کے چھت پر تو پہلے بتا دیا ہے کہ بیت اللہ نا یہاں بیتلا کے دیا اور آگے میں بیت الحفصہ کے دیا ہے تو کا گھر اپنا گن ہے اللہ اللہ نے کی فرحتوں پر مستقبل بیت المقدس, بیت المقدس کے طرف چہرہ مبارک کیا تھا جناب اچھا بابل پہلی امام بخاری ابواب بیان کی کہ بھئی ضرورت کے لیے سہرا جان سکتے ہو اچھا اگر گھروں میں انتظام ہو تو گھروں میں بھی کر سکتے ہو آداد قبل بھی بیان کیا اب جب استنجا کا ذکر ہوا تو اب یہاں کی فراغت کے بعد تو عورت کی ضرورت ہے انسان پیشاب کے لیے جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ضرورت ہے تو عورت کی ضرورت ہے جس طرح حجاب اور سطل ضروری ہے جس طرح تصویر الآزار اپنے بدن کو صاف رکھنا بھی ضروری ہے یا امام بخاری رحم اللہ یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ استنجاب بل جو ہے یہ جائز ہے بلکہ جائز نہیں بلکہ یہ احب ہے عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ تو استنجاب بل اجار یعنی اینٹ اور یہ جو ہے کیا مٹی وغیرہ اس پر اتفاق کرتے تھے وہاں پانی کتنے انتظام کہاں سے آتا لیکن اگر پانی اگر ملے اور اس کی استعمال ہو تو پانی کے استعمال سے طہارت کامل حاصل ہوتی پوری تہارت حاصل ہوتی ہے اگر وہ جگہ پاک بھی ہو جائے لیکن منقع نہیں ہوتی منقعات تنقید کم ہوتی ہے جبکہ بدبوی ختم ہو وہ بغیر پانی سے ہو سکتا نہیں ہے اس لیے پانی کا استعمال اور اس کی افضلیت اس پر جو ایک حدی سے آپ ابھی نمونہ کا کہ قال کالی کے سمیتانا سب نے مالک نے مالیسی سنا یا پورو فرماتے کان بے صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ کے نبی اذا خرج لحاظت ہی جب کہ نکلتے انسانی کے لیے اجی او آنا تو لے آتا میں غلام اور ایک میرا ساتھی غلام مانا میرے ساتھ کون عبد اللہ نے مسود کا عجیب انا تو لے آتا میں وہ غلام اور غلام مانا ہمارے ساتھ اداوت یعنی عجیب انا و غلام ان مانا اداوتوں یعنی میں لے آتا میں اور ایک ساتھی جو میرے ساتھ ہوتا تھا کیا اداوت ان ایک اداو ادا کتنے لوٹے کو یا لوٹا مہمان پانی سے کس نے یعنی استنجی دی کہ اللہ کے نبی استنجا فرمائیں تو عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس لیے کہ نبی کہو انسانوں میں اکمل تھے انبیاء میں بھی اکمل تھے تو نبی کے سارے کام اکمل تھے تو استنجا اکمل پانی سے ہے اگر پانی سے استنجا نہ کرے ادمی اور یعنی پیٹ خراب بھی نہ ہو علازت نے اپنے مخرج سے تجاوز علاق درہم نہ کی ہو تو اگر یہ اینک استعمال کر کے اکتفاق کی ہو تو نواز ہو سکتی ہے لیکن اس پر پانی استعمال کرنے سے طاعت کامل حاصل ہوتی ہے چلو اچھا باب سمجھو باب من ہو ملا ماحول ماحول یہ باب اس شخصیت کی کے, ب... کے متعلقہ ہو میرا ماحول ماں جس کے ساتھ لے جایا جائے پانی لی توری اس کے طہارت کے لیے ہے یعنی کیا کسی کے ساتھ پانی طہارت کے لیے لے جاؤ اگر استاد ہے بات ہے اس کی خدمت یوں کرو تم اپنے لیے بھی پانی استعمال کرو پانی لے جاؤ تو اپنے ساتھ فضائے حاجت کے لیے جب جاؤ تو پانی اگر لیتے ہو تو یہ افضل بات ہے یہ جائز ہے اور امام بخاری اس کو ہڈی سے کرتے ہیں ابود اور ابود صاحب فرماتے ہیں الحق صاحب نالین آئے تم نے نہیں ہے صاحب یعنی جو والے وقت ہوئے اور صفائی والے اور والے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اسی فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام السلام کی جوتے لاتے پھر نبی پاک جوتی پہنواتی بھی نبی علیہ السلام کو جوتے پہنواتی بھی جب نبی علیہ السلام کہیں مسجد تشریف لے جاتے یا کہیں جوتی نکالتے تو رسول اللہ کی جوتوں کو لے کر بازو اللہ رکھتے محبت اس لیے کہتے ہیں کہ صاحب نہ آدمی اور نبی علیہ السلام کے لیے مساج بھی رکھتے یا پانی لوٹا لوٹا پانی کا وہ بھی اس ساتھ رکھتے اور اس ساتھ, ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کے لیے تکیہ بھی ساتھ پھیراتے جہاں نبی پاک تشریف فرماؤ تکیہ رکھتے اللہ اس لیے ہرشی میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ عراق میں جب گئے حضرت ابو ذر رضی اللہ علام ہو کہتے گئے ابو ابود گئے عراق ابو دردار جب گئے تو آل عراق نے ابو ابود سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہا جب مسئلہ پوچھنا چاہا یہ حاشی میں لکھا جو تم لکھ رہے ہو جب مسئلہ پوچھنا چاہا چاہتے ہو تو حضرت ابو ابود نے یہ بات کی کہ لا تسالونی مجھ سے تم مسئلہ نہ پوچھو کیا تم میں حضرت عبداللہ مسود موجود ہیں تو جب وہ موجود ہیں تو اس کے موجودگی میں مجھے الونی تب پوچھو ایک دوسری بات میں آتا ہے ما محاذ الخبر موجود ان کی جب تم یہ مولوی صاحب موجود ہو بلال موجود مجھ سے نہ پوچھو ہی تو اللہ کے نزدیکی سفر و حضر میں خاطب رہے ہیں تو خاطب جب رہے تو مسائل بھی سمجھے نا ٹھیک <تصح> شو بھائی اچھا جب نبی علیہ کے لیے گھر سے نکلتے تھے تبھی تو تب آنا تو میں پیچھے ہو جاتا وہ غلام المنا اور ایک لڑکا ہمارے انصواروں میں سے تبھی تو آنا ٹھیک ہے الگ ہے پیچھے ہو جاتا میں وہ غلام ما اور ایک گولہ یعنی ایک آدمی ہم میں سے یعنی عبداللہ نے محسوس کی اس لیے کہ یہ خود بھی انصاری تھے اور انس بھی انصاری تھے قبیل انصار سے مانا ادا میں مائن اور ہمارے ساتھ ہوتا تھا لوٹا پانی کا پانی کا لوٹا بھی ہم ساتھ لے جائے کرتے تھے بس ہم لناز مالمائی فلسطینجا یہ بار ہے اس مسئلے میں حمل النازا لاٹھی کا اٹھانا مالمائی پانی کے ساتھ فلسطینجائے استنجا کے لیے استنجا کے لیے <coughs> مقصد امام بخاری کا اس باب کے انعقاد سے رد کرنا ہے اعلی زوائر اور حبیب مالکی پر جو یہ کہتے ہیں کہ پانی سے استنجا کرنا یہ ناجائز ہے اس لیے کہ پانی مشروبات میں سے ہے پینے کی چیز ہے اور جو چیز مشروبات یا متعمات میں سے ہو تو اس کی عزت اور احترام کرنا چاہیے اور استنجا سے اس کی توہین ہوتی ہے لہذا مشروبات سے اور متعمات سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے پانی سے روٹی سے استنجا صحیح نہیں ہے یہ حبیب مالکی کا قول ہے اور بعض ایسی روایات صاب کرام کی طرف بھی منسوب نظر آتے ہیں اور معلوم ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پانی جو ہے اس سے تتحیل یعنی وہ رائے کریا کا اضالہ نہیں ہوتا اس لیے پانی سے اس کا استعمال صحیح نہیں ہے لیکن اب اس زمانے میں یہ بات تو نہیں اٹھائی جا سکتی اس لیے کہ اب تو پانی اتنا وسیع ہے کہ ہم جب وضو کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سمندر جو ہے نا سمندر کے کنارے پہ ہیں اور پانی کو ضائع کر رہے ہیں اس زمانے میں پانی نہیں تھا اس علاقے کے اس گاؤں کا ایک برا حاجی صاحب ہے مجھے ملا تھا اس نے کہا کہ ہم جب حج کے لیے گئے تھے تو ہم جو ہے نا وضو کے لیے پانی خریدتے تھے ایک بوتل پانی ایک ریال پر خرید کر اس سے وضو بھی بناتی سنجا بھی کرتے اس لیے کہ پانی ملتا کہاں تھا اب تو وہاں بھی جاؤ تو پانی کے انبار لگے ہوئے ہیں سبحان اللہ صرف آب زم زم کے لیے اتنی بڑی ٹینکی بنی ہوئی ہے کہ آ کے ایک آدمی وہاں نوکر ہے مجھے کہا کتنا زمزم کا پانی ذخیرہ ہے اگر چار سال تک زمزم کا پانی سوک جائے تو حاجیوں کے لیے اسی طریقے سے پورا ہو سکے گا چار سال تک تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پانی تو تھوڑا ہوتا تو مسئلہ ایک بوتل پانی ہے ایک پیالہ پانی ہے اب تم خود سوچو کہ ایک پیالہ پانی ہو تو اسے اگر تم ڈھیلا نہ استعمال کرو تو اس سے اگر تم پانی سے ایک پیالی پانی سے استنجا کرو گے تو یعنی انقاء المحل نہیں ہو سکتا اور اس طرح بدبوئی بھی ذائق نہیں ہو سکتی بلکہ ہاتھ سے بدبو آنے لگ جائے گی تیسرے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ پانی سے اظہار راہ کا رہا نہیں ہو سکتا تو لہذا پانی کا استعمال مناسب نہیں ہے حبیبی مالی تو کہتا ہے کہ پانی سے نجا ناراوا ناجائز ہے اس میں کہ پانی قابل یعنی پینے کی چیز ہے تو اس کو غلط جگہ استعمال کرنے بھی ناجائز ہے امامی بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پہ باب باندھا ہے اور باب باندھنے کا ذکر ایسے لوگوں پہ رد ہے یا ایسے اقوال کی تجویف ہے جو کہتے ہیں کہ پانی کے استعمال اس استنجا میں جائز نہیں ہے امام بخاری یہ ثابت کرتے ہیں کہ پانی کا استعمال استنجا میں جائز ہے بلکہ صرف جائز نہیں ہے بلکہ مستحب اور اولا ہے کہ پہلے تم جو ہے ڈیلا استعمال کرو پتھروں ڈیلا ہو ایسی چیز استعمال کرو اس کے بعد جو ہے پانی استعمال کرو تو اس سے انقا المحل کے ساتھ ساتھ اضال راہائی کریہ بھی ہوتی ہے یعنی جگہ بھی پاک ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بدبو بھی دور ہوتی ہے تو پانی کا استعمال مستحب ہے جائے چھوڑو مستحب ہے تو اس فرمائے کہ حمل النازہ تنائے فلسطین چاہ سمجھ گئے اب یہاں پہ ایک بات ہے جو کہ اس کو جاننا تھوڑا سا مشکل پڑتا ہے دقت ہے کہ استنجا کے لیے تو پانی کی ضرورت تو ضروری ہے پانی کی ضرورت پڑتی ہے لیکن آنازہ کا استعمال جو ہے یہ استنجا کے لیے کیسے ضرورت ضرورت پڑے گی آنازہ اس لاٹھی کو کہتے ہیں اس ڈنگوری کو کہتے ہیں جس کے نچلے حصے میں لوہا ہو برچھی کی شکل میں ایسے ہوتے نا کہ نیچے اس کا کیا ہو لوہا ہو برچی کے شکل میں تو یہاں پہ یہ ثابت فرماتے ہیں کہ لاٹھی کا اٹھانا اور پانی کا لوٹا لے جانا یہ جائز ہے استنجا میں اب یہاں سوال یہ کہ پانی تو چلو ہم اس کے ساتھ تخیر حاصل کریں گے تو لاٹھی سے کیا کریں گے اللہ اللہ تو یہاں سے امام بخاری آپ کو یہ نہیں بتاتے اور یا یہ ان کا بتانا مقصد نہیں ہے کہ ازیر اللہ جو ہے نا حمید میں بھی جب باہر جائے تو لوٹو لاٹھی کو لے جائے ضرور نئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بھی استعمال کیا ہے اور نبی علیہ السلام کے لیے ساتھی صحابہ آب پانی بھی لے جایا کرتے تھے اور لاٹھی بھی لے جایا کرتے تھے اب کیوں اس کے بڑے پیسے ہیں استنجا کے لیے کتنی چیز استعمال ہوتی تھی پانی اور ڈھیلا تو پانی تو لوٹے میں آتا ہے ڈھیلا تو زمین میں ہے اب زمین سے تم کیسے ڈھیلا اٹھاؤ گے نہیں اٹھا سکتے تو اس کے لیے لاٹھی کی ضرورت ہے جس جو نوکدار ہو برچی کے شکل میں ہو اس کے ساتھ جو ہے نا زمین کوریب کر کے ڈیلا نکالو تو اس نسبت سے جو ہے وہ لاٹھی کا لے جانا سواوک رم کیا کرتے تھے لے جایا کرتے تھے ایک فائدہ ہوا اس کو کوریب کر کیا کرو مٹی کا ڈیلا بناؤ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ کو ابھی انشاءاللہ اللہ آ گیا اور ترمیزی میں آپ نے حدیث پڑھی ابو بداود میں بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قضاء حاجت کے لیے خود اور آپ کو بھی حکم دیتی تھی کہ زمین جہاں تم بیٹھو اونچی جگہ پہ نہ بیٹھو اس کو ذرا تھوڑا سا کر لیا کرو اس لیے کہ وہ جگہ ذرا نیچے ہو جائے اگر جو حاجت نکلتی ہے وہ انسان کے بدن سے نہ دوبارہ نہ لگے وہ ذرا دور پر جائے ابھی سمجھ گیا نا تو ہمارے پاس تو لاٹھی نہیں ہوا کرتی تھی لیکن جب ان گھروں میں یہ باتھ روم وغیرہ نہیں بنے تھے نا تو اس وقت جو سائبان باہر جاتے تھے تو پہلے پاؤں اس طرح کرتے تھے اس جگہ کو تھوڑا سا ادھر سے مٹی نکالتی پھر ادھر بیٹھ جاتے یہ بھی ایک سنت کا طریقہ ہے تو یہ دو فائدے تو اس سے زائد ہیں تیسرا فائدہ ہمارے محشی نے چھ سات فائدے لکھے ہیں تیسرا فائدہ اس سے یہ ہے مسندے کو یہ کیا ہے بر واسکٹ ہے یا مسجد ایک بھاری چادر ہے ابھی تم بیٹھتے ہو اس اس کو تم قزائے حاجت کے وقت یعنی سنوار نہیں کر سکتے خوف ہے کہ یہ چادر ہم سے ضائع نہ ہو جائے پلیت نہ ہو جائے تو لاجی کو زمین میں گاڑ کر اس کے اوپر چادر رکھ لو اس سے یہ فائدہ بھی آپ کو مل جائے گا ابو داؤد کی حدیث تمہیں یاد ہے ہاں دوسرے صفحے میں ہے انما مثل الوالد انالق مسل نبی مکم فرماتے ہیں میں تمہاری باپ کی حیثیت رکھتا ہوں جیسا او باب اپنے اولاد کے لیے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے اس کو مسائل بتاتا ہے نا کمی بھی تو اس طرح شفقت سے مسائل بتاتا ہوں تو اس پر اس کو زمین میں گاڑ کر اس کے اوپر اپنے فاضل چادری بھی رکھ لو اس سے یہ بھی ہے اچھا اس, اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہے مثلا ادھر ابھی تو اس علاقے قدستر جدا ہے نا ادھر تو چادروں ڈال دیتے ہیں بہت طریقے سے بالکل تم ایسا محسوس کر بات روم میں تم بیٹھے ہو صرف انسان کو جو شخص ہوتا ہے نا وہ نظر آتا ہے باقی اتنی بڑی چادر یوں کر دیتے ہیں تو آگے سے بھی کچھ نظر نہیں آتا پیچھے سے بھی نظر نہیں آتا ہے لیکن اس زمانے میں تو اتنی چادری کہاں سے لائے بھائی تو بھائی اس کو گار کر اس کے اوپر چادر رکھ کر اس کو پیٹ کر پیٹ کر کے پیشاب کے لیے بیٹھ جاؤ تو جو اگلا طرف ہے وہ تو دور سے اس طرح نظر نہیں آتا ہے لیکن پچھلا جو حصہ ہے وہ اس کے پیچھے چادر آ جائے گی یا کوئی چیز آ جائے گی تو اگر دور سے کوئی دیکھے گا تو تمہارا سطر نہیں کھلے گا ابھی ہاشی کی طرف جاتے ہیں اس سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس دن جا کے بعد تم نے نماز بھی پڑھنی ہے نا تو کبھی جب آپ کی نماز سہرا میں آ جائے تو وہاں ستھرے بھی رکھنا چاہیے تو جانتی ہوں ایک لاٹھی رکھنا ہے جو سر یہ ہے مثلاً کہ اگر نمازی کے سامنے کوئی گزرے تو بے شک گزرے برابر نے بھی یہ حکم تھا کہ تم جب نماز پڑھو تو ستر رکھ لیا کرو اس لیے کہ گزرنے والوں کو گناہ سے بچاؤ تو سوتر ایسے لاٹھی سوتر بھی ہو سکتا ہے آگے اس سے دوسری آگے بھی بات لکھی ہے کہ اس سے دوسرا فائدہ کیا ہے جی مدینہ منورہ جو تھا وہ حوام یعنی سانپ اور بچھو کے کالا کا تھا تھا تو لاٹھی آپ کے پاس ہو تو اس سے آپ جو ہے سانپ وغیرہ سے مضافہ بھی کر سکتے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو اس سے اس طرح یہ آدھا یعنی ایک اسلحہ ہے ایک آلہ ہے دشمن کے لیے اس لیے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے بختی تھکاؤ تم اس سے ٹاس میں بھی لگا سکتے ہو ابھی تو اللہ کریم جو ہے نا بوڑھوں کو سیاح دیں اور تمہیں بھی اللہ سیات سے رکھیں لیکن جب بوڑھا دیکھیں جاتے ہیں نا تھک جاتے ہیں تو پھر لاٹھی کو یوں کر کے کھاؤ گے ایک قسم کا تکیا ہو گیا نا کہ بھئی تھوڑا سا آرام ہو جائے بوڑھا آدمی ہے وہ بیٹھ جائے تو اٹھ نہیں سکتا تو لاٹھی کو لاٹھی کے سارے پہ یوں کر کے اٹھ جاؤ بہرحال بڑے فائدے ہیں ہاشن لکھے ہیں پھر لکھ لینا تو اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ ساد کرام پانی کو اور لاٹھی آنز کو جب لے جاتے تھے تو اس میں یہ فائدہ تھا قادی شمس الدین رحم اللہ نے ایک بات لکھی ہے تالق الفصیح میں کہ حدیث جاننے کے لیے لغت سے بھی واقفیت ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ اینزہ ہے بفتح بتن ہے اگر اس کو تم احزا پڑھو گے تو اس سے مانو بکری بن جائے گی بکری تو کہتے ایک راوی راویتا کہتے صلاح رسول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بل اللہ احنز تھے بکری پاگ نے بکری کو آگے کرے کر کے اس کی پیچھے پچنوا شروع کر دی تو مزاق اس نے کہا ہے کہ بعض لوگ حدیث تو پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں جس طرح بھی کرتے ہیں لیکن ان کو لوگوں سے واقفیت نہیں ہوتی ہے تو آ نظر سے اس نے اح نظر کے دیا اور لاٹھی سے بکری بن گئی ہے اچھا حدیث پڑھا ہے آپ نے اچھا توجہ کرو اللہ اللہ حد حدثنا محمد ابن خلا حدنا محمدانا سمیا نبن تعالیٰ صبن مالکن ابن ابی میمون نے مالک سے سنا ہے یقول فرماتے تھے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید خلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جا کرتے تھے تو آخ ملو آنا وہ غلام دعوت ممائن تو اٹھا تم اور اے غلام اے دعوت ایک لوٹا پانی کا وہ اور ایک لاٹھی جی بھی یس تن ایک اللہ کے نبی جو ہے سنجا فرمائے کس سے پانی سے بس تاباہ نظرو وہ شاہجہانو ان شوبت یعنی کیا محمد ابن بشار کا تاب